فرض نماز کے اہتمام اور اس میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اگلا نقطۂ یہ ہے کہ انسان فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات کا بھی خیال رکھے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عشاء کی نماز نو پڑھتے ہیں حتیٰ کہ علماء بھی صرف نو رکت پڑھتے ہیں چار فرض دو سنت اور تین وطر کے بس یہ تو محبوب حقیقی سے کسی بہت ہی سرد میں عشاء کی نمازیں نماز ستر رکھتے ہیں سترکتیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے یہ نماز کا کلائے گا تو نماز کو نوافل کے ساتھ پڑھے نافل کو معمولی نہ سمجھیں قیمت کے دین بندے سے جس چیز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا وہ نماز ہوگی اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیہ دلی کی جائے گی اور اگر مکمل طریقے سے نہیں ادا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوافل ہیں ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو پھر باقی عمال کا بھی اس طرح حساب لیا جائے گا تو اگر اللہ تعالیٰ کو نفلوں کو اس کی جگہ قبول فرما لیں گے تو یہ کتنی بہت بڑی سا عادت ہوگی کہ ہماری نفل فرضوں کی کمی کو پور کر لے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ نفل نہ چھوڑیں بلکہ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ کیا پتہ ابھی جو دورہ نفل میں پڑھوں گا اس وقت کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا سجدہ اللہ کو پسند آئے کیا پتہ جو رکعت ہم چھوڑ رہے ہیں وہی رکعت اللہ کو پسند آنی تھی اور ہم محروم ہو گئے اس لیے نفل پڑھ لینے جتنا پڑھ سکے پڑھ لے نفل پڑھنے میں کتائی نہ کرے نہ تھاوٹ باقی رہتی ہیں، نہ انسان کو تکلیفیں یاد رہتی ہیں مگر نفل پڑھنے کا اجر باقی رہتا ہے اس لیے نوافل کو شوق سے پڑھیں نماز کو نوافل کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں